یہ غلطی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ سات سو ان سے ہوئی اور وہ پھر آگے چلنی شروع ہوگی بزرگ تو ساروں کو پیارے ہوتے ہیں غلطی وہ کر گئے پیچھے یہ ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں سارے اشل تھانوی جو کچھ کر کے گئے جو بندی ڈفینڈ کر رہے ہیں احمد بریلوی صاحب جو ظلم کر کے گئے بریلوی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اہل حدیثوں کے جو بزرگ ظلم کر گئے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اللہ ماشاء جو اہل حق ہر جگہ موجود جو کہتے ہیں کتاب و سنت ہے باقی بڑے سے بڑے کی بات جوتی کی نوک پہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے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 Istanbul, اب اس کا نام رکھ دیا کس کا جس طرح آج ویٹیکن سٹی ہے روم کے اندر عیسائیوں کا گڑھ بھا پوپ بیٹھتا ہے اس وقت پوپ بیٹھتا تھا کسم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیسر کے شہر پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا فتح نہیں فتح تو بتایا کسی سے نہیں ہوا نہ صاحبہ سے ہوا نہ تاوین سے ہوا تباہ تاوین کے بھی اینڈ کے دور میں جا کے ہوا تو ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے اب کیا ظلم ہوا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 کتاب و صحیح بخاری اس میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روم پر حملے کے دوران جو اس وقت ترکی ہے قسطنطنیہ پہ حملے کے دوران اس لشکر میں موجود تھے جس لشکر کا سپہ سلار یزید بن ماویہ تھا اور اس لشکر میں حضرت ابو یوب انصاری فوت ہو گئے یہ الفاظ ہے بخاری کے حضرت ابو یوب انصاری فوت ہو گئے اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ قبر سے نکل کے زندہ ہونا یہ کتابوں سنت میں تو کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کچھ لوگوں نے مر گڑ واقعات بنائے ہوئے ہیں تو وہ لاد بات ہے اب انہی واقعات پر اگر عمل کرنا ہے ریزوں نے بھی تو پھر ان کو مبارک ہو اپنا قیدا خراب کر لے کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہو سکتا ہے تو ابو یوبن ساری رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں فوت ہو گئے جس کا سربراہ کون تھا یوزیب بن ماویہ تمام اسماء اور اجال کی کتابیں اٹھائیں ابو یوبن ساری چونی شری میں فوت ہوئے چونی شری میں اور وہ ساتواں لشکر تھا جو اس میں بہاری نے لکھا ساتواں تھا وہ میں بتاتا ہوں کیسے پتا چلا ساتواں تھا یہ تو میں سابت کر دوں گا پہلا کوئی نہیں تھا کیونکہ پہلے کا تذکرہ بھی عدیث کی کتاب میں موجود ہے سن نبی دعود کے اندر یہ عزیز اٹکی ہوئی ہے ناسویوں کے گلے میں اس کو زید بھی نہیں کہہ سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے نگل بھی نہیں سکتے الحمدللہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ پہ اللہ کی کروڑوں رحم انہوں نے یہ عدیز لکھ دی دو نمبر عزیز کتاب الجہاد سن نبی دعود کے اندر وہ حدیث لے کرے ہیں کہ ابو عمران تابی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پہ حملے کے لیے جب پہنچے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے خالد بن ولید کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اچھا اور وہاں سیدنا ابو یوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت اور اس کی تفسیر سمجھائی ابو یوب اس لشکر میں بھی موجود وہ سارے لشکروں میں رہے کے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 ان کو وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے کسنتنیا پر حملے کے لیے سعید نثمان غرن رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور کے اندر اور کچھ اظہر مابیہ کا بھی نام لیتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں الحمدہ ہم تو تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں ہمیں کوئی ساڑھ نہیں اظہر مابیہ جنت میں جاتے ہیں ہمیں تو خوشی ہے حضور کے سارے صحابہ ہمیں یہ بھی ہم یزید کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ دوست کی ہے یا وہ لانتی ہے پورے لیکچر میں میں نے کہیں لفظ استعمال نہیں کیا کہ یزید لانتی ہے یہ میں نے کہا یزید لانت کا مستحق ہوا یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں قرآن اور حدیث سے کہتا ہوں قرآن میں نہیں ہے اللہ جھوٹے پہ اللہ کی لانت لیکن آپ میرے سامنے جھوٹ بولیں میں آپ کو لانت ہی نہیں کہوں گا لیکن آپ کو کہوں گا کہ آپ اس عمل کی وجہ سے لانت کے مستحق ہو گئے ہیں توبہ کر لیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں امر سلمان تو لانت بھیجی تھی نا اللہ عراق میں وہ آگے حدیث یہ کنکلوڈنگ ادیس اسی پر ہی آ رہی ہے تو یہ پوری میل میں نے لکھ دی ہے دنیا کے دونوں لشکروں والی میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اس وقت اللہ کی حجت ہیں دنیا پہ لیکن پیغمبر نہیں غلطی ان سے ہو سکتی ہے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں تو یہ چپل ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا تو یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا لشکر والا اب آخری جو باتیں تھیں میں نے کہا تھا بارہ منٹ لگیں گے ان میں سے سات منٹ گزر چکے ہیں ان پانچ سات منٹ میں یہ بات بھی ختم ہو جائے گی وہ یزید کے تین سیاہ کارنامے سن لیں آپ حدیث کی کتابوں سے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 کیونکہ ہجری مر گیا تھا پیچھے چونسٹھ ہجری کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس نے مکے کے اوپر چڑھائی کی خانہ کعبے پر منجنیق سے پتھر پھینکے یہ مسلم کے الفاظ ہیں بھائیو تاریخ کی روایت نہیں ہے یہ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے یہ حدیث کی کتابیں یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی وہ گستاخانہ کتاب نہیں ہے اس نے کر لب کر بنا والی جس میں ساری جھوٹی روایتیں جمع کر دی ہیں یہ ادیز صحیح مسلم کی میں پڑھ رہا ہوں خانہ کابے پر چڑھائی کی منجنیک سے پتھر پھینکے خانہ کعبے کا گلاب جل گیا وہاں جو دو سینگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے مینڈا اترا تھا اس کے سینگ پچھلے تقریبا ساڑھے تین ہزار سال سے وہاں موجود تھے وہ بھی جل گیا اس کے اندر لیکن میں آپ کو ایک بات یا ایمانداری سے کر دوں صلاح الدین یوسف صاحب کو یہ میرا پاپلیٹ پہنچا ہے ان کا ریٹن میں جواب موجود ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے تو میں نے ان کی چونکہ غلط بات کی ان کی کتاب غلط چل رہی تھی تو میں ساتھ ان کی اچھی بات بھی کروں گی انہوں نے میرا پٹ پڑھ کے رجوع کر لیا اور یہ وہ بند ہے کہ سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر جس کی چھپ رہی ہے ذالک فضل اللہ علم کسی کی وراثت نہیں بھائی وہ مڑ سے پچاس آٹھ سال بڑے ہیں عمر میں ولہ انہوں نے اس کو پڑھ کے کہا اس میں کئی حدیث ہیں جو میرے علم میں ہی نہیں تھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوجی نے مار بن یاسر کو قتل کیا تھا کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ ماربن یاسر کو باقی جماعت قتل کرے گی وہ آپ پڑھ لیجئے گا میں وہ ایک ایک ادھر بات سن لیں ایک پورا لیکچر میں اس پہ بھی دوں گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ جب زندگی رہی اور یہ ہضم ہو گیا اور وہ لیکچر ہوگا رافضیت اور ناسبیت کے اوپر ابھی میں صرف جزیدیت کے اوپر ایڈریس کر رہا ہوں اس پہ پھر میں سارے طرف کے پول بھی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو کھولوں گا تو یہاں پر یہ چوتھ ڈیزی کا پہلا کارنامہ دوسرا کارنامہ واقعہ ہررا مشہور واقع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 کہ ایک ہزار صحابیات اور تابعیات عورتوں کے ساتھ یزید کی فوجوں نے زنا کیا ارامی بچے پیدا ہوئے اب بادشاہ والا سلسلہ ہی نہیں تھا اس کو یہ ابن کثیر نے لکھا ہے امام نے تیمیہ کے شگرد نے تاریخ ابن کثیر میں تو اس کو چھوڑ دیں میری دلیل نہیں ہے کوئی اس کو پکڑ کے تو تاریخ پکڑنا شروع کر دیں میری دلیل یہ ہے بخاری اور مسلم کی کتنی ہیں واقعہ حرا کے بارے میں کہ یزید کی فوجوں نے قتل عام کیا مدینے میں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 اتنے غمگین ہوئے کہ یار صحابہ کو شہید کر دیا ان ظالموں نے تو زید بن ارکم نے خط لکھا یہ وہی زید بن ارکم ہے جنہوں نے غدیر خون کی عدیش بیان کی ہے انہوں نے کہا الف مالک آپ غمنا کیوں ہوتے ہو کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ میری وفات کے بعد انصار کے ساتھ ظلم کیا جائے گا یہ اہل مدینہ انصار ہی ہیں نا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انسار میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فترے بارش کی طرح ٹپکتے ہوئے مدینے میں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 حدیثیں پوری نہیں پڑھ سکتا انٹرنیٹ نمبرنگ کے مطابق فضائل مدینہ کے چیپٹر میں تین ہزار تین سو انتالیس تین ہزار تین سو انیس تین ہزار تین سو تین ہزار تین سو تیس سے لے کے تین ہزار تین سو تک کتنی حدیثیں مسلم کی ہیں اور صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث بیان کر چکا اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اور حدیثیں سن لیں دو ہزار چھ سو چار دو ہزار ٹھیک ہے میں تو کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوا کوئی سلا دیبیہ والا باقی نہیں رہا کوئی بدری صاحب بھی باقی نہیں رہا سوائے چاند کے اور جب یہ واقعہ ہوا واقعہ ہو رہا تو کوئی صلاح دیبیہ والا بھی باقی نہیں رہا یہ بخاری ہے تو الحمد امام بخاری ماں مسلم ہماری طرح حسینی تھے پکے الحمدللہ کوئی یزید نہیں تھے ورنہ وہ یہ چیزیں چھپا جاتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بات ہوگی یہ دو کارنامے میں نے بتائے مکے کے اوپر چڑھائی مکہ بھی مدینے کے اوپر چڑھائی اس کا ارمت تو پامال کرنا اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے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 جس کے اوپر محمود احمد عباسی نے کہا تھا بخاری گزے نے بھی یہ ریس لے لی ہے شیخ زبیلی زبیری صاحب کے شگیر نے ڈاکٹر جابر دامانوی پوری زندگی جدیدی رہے ہیں صرف محمود احمد عباسی کا یہ فکر انہوں نے خود سنا خود سنا یہ فکرا سن کے انہوں نے تحقیق کی اور حسینی ہوئے پچاس پافلٹ کراچی انہوں نے مجھ سے یہ والے منگوائے اور مجھے کہتے ہیں بیٹا تم نے سمندر پوزے میں بند کر دیا یہ والا پفلٹ چار سفوں ڈاکٹر جابر ابو جابر دامانوی نے پوری زندگی یزیدی رہے ہیں کہتے ہیں میں محمود احمد اباسی کو ملنے گیا میں نے کہا یہ جو حدیث ہے بخاری میں جو اب آنے لگ کہتے ہیں ہاں بخاری گدے میں بھی اس طرح کی حدیث لکھ دی ہے ان گدوں کے پیچھے والے عدیش چل کے تو سین کے بارے میں اور یزید کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور جزید کو بچاتے سناتے پھر رہے ہیں اور ایک پوری جماعت ہے جو جزیدیت لے کے کھڑی ہوئی ہے ظلم کی انتہا ہے یہ لوگ تو بہاری مسلم کو ماننے والے نہیں تھے ان منکرین عدیز کے پیچھے ہم لوگ چلیں تو یہ اب آخری بات جو میں نے کرنی تھی یزید بن ماویہ کا تیسرا جرم صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو اڑتالیس نمبر ادیس اور یہ فضائل حضرت حسین میں لے کے آیا دیکھیں امام بخاری کیسی حضرت حسین کے فضائل میں کیوں وہ آگے آ جائے گی بات اور جامعہ تن میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار سات سو اٹھہتر نمبر وہ بھی حضرت حسین کے فضائل میں دیس لے کے آیا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 ہم سے پاور فل کون ہے کا گورنر تھا اس نصر میں لا کے عبید اللہ ابن زیادہ سر لا کے رکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت کے سر کے ساتھ کیا کیا تھا چھڑی پھیری تھی نا نسنوں پہ اور وہ کہتے ہیں امام ترمی نے اس حدیث کو کہا حاضا حدیث حسن صحیحن اس حدیث کو بھی حسن صحیح کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی پھیری تھی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 موں ہمیں کوئی نہیں ہے جنت میں چلا جائے میں وہی وہ بات کروں گا جو میں نے آج آخری بات کرنی تھی وہ آخری نصیحت یہی میرا عقیدہ اب آپ سن لیں عزیب کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ابراہیم نقی رحمتہ اللہ علیہ جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا استاد ہے ابراہیم نخی بہت بڑے محدث ہیں ان کا قول صحیح صنعت کے ساتھ حدیث کی کتاب میں المجم الکبیر اتبرانی میں موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انتیس جیل تین سفا ایک سو بارہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہی میرا عتید ہے انہوں نے کہا اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا اور قیامت والے دن اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا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 ڈبلو اہل سنت کے وہی سپیلنگ ہے جو عام طور پر چل رہے ہیں اے ایچ ایل ایس یو ڈبل ایم اے ٹی پی اے کے فار پاکستان ڈاٹ کام یہ ہماری ان ویب سائٹ لانچ ہو جائے گی یہ سارے لیکچر وہاں پہ رکھے ہوں گے فی الحال ہمارے تمام لیکچر یو کے اوپر پڑے ہوئے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ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 وہ تہترواں فرقہ نہیں ہے وہ طائفہ منصور ہے حضور نے فرمایا ایک گروہ رہے گا حق پر تو بہتر فرقے زیرو زیرو کیونکہ بتر میں دو ڈیجٹ ہیں زیرو زیرو اور ایٹ ہے جنت کے آٹھ دروازے صحیح مسلم میں بسلم ہے جو وضو کے بعد پڑے اشد اللہ وحد اللہ شریف آٹھ دروازے جنت کے کھل جائیں گے اور آٹھ دروازے جنت کے اور جنت تک پہنچنے کے لیے پنجتر پاک کا راستہ پانچ سیون تو یہ الحمد میں نے اس کا ایک سولوشن بھی جو ہے وہ پیش کر دی ہے یہ کوئی شرح دلیل نہیں ہے یہ منطق کے حساب سے ہے اس کو کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہ سمجھے یہ جسٹ فار انفارمیشن ہے صبح نانۃ اللہ وحمدی کا اشد اللہ اللہ نے جو حق بات ہمارے منہ سے نکالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو باطل بات ہوئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی تو کی کتاب فرمائے وما